ان خیر الحدی کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد انصلی اللہ علیہ وسلم وکل محدۃ وکلبا آج ہم ایک نیا موضوع شروع کرنے والے ہیں کیا موضوع ہے ہمارا آج کا صحیح عقیدے کی عقیدہ کس کو بولتے ہیں رسول کو ماننا عقیدہ نہیں اللہ اس کے نماز پڑھنا عقیدہ ہے حق بات کو ماننا یہ عقیدہ ہے ماں باپ کا کہنا مانے عقیدے کے مانا کیا ہیں اچھا عقیدہ کا لفظ آیا ہے کہاں سے ڈکشنری کے کوئی آدمی بہت عقیدہ عقیدہ پہلے بتا عقیدہ کا مطلب کیا ہے پہلے یہ تو کبھی پوچھا ہی نہیں میں ایک کر دینا اور توحید کے مانا عقیدہ کا لفظ یہ بنا ہے عربی زبان کے لفظ اوقت جس کی جمع ہے اوقد یہ دونوں لفظ قرآن میں ہیں ہے کہ نہیں معلوم ہوگا آپ لوگوں کو رب ربی شاہلی ویسرلی واہل من او لسانی اوق وحل العقد ملیسانی میری زبان میں جو گرہ ہے نوٹ ہے گانٹ ہے اس گرہ کو کھول دے تو جو گرہ لگاتے ہیں گاٹھ باندھتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں اقدہ جس کی جمع کیا ہے اقتد کا لفظ ہے کیا قرآن میں اومن شرین نفاستی ارے تو معلوم بہت ساری چیزیں ہیں. معلوم ہوتی لیکن نہیں معلوم ہوتا ہے کہ معلوم ہے اس کو کوئی لیبل میں نہیں دوں گا اس لیے دیکھیے بعض اوقات آدمی کو خود اپنے اسٹاک میں کیا معلوم نہیں دیتا تو یہ قرآن میں ہے جس میں سے ہم میں سے اکثر کوئی آیت یاد ہے جس میں یہ لفظ آیا ہے امین شری نفا تحفیل او قد او قد گرہوں میں پھونک لگانے والیوں کے شر سے یعنی جادو گانٹ باندھ کے اس میں پھونک مارتی وہ دھاگوں میں تو باندھنے کے میننگ میں عقیدہ آتا ہے عقیدہ علما کہتے ہیں ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے آدمی اپنے دل کو باندھ کے رکھے کسی چیز کے ساتھ جیسا گھوڑا ہے مسلم بھاگ کے جائے گا تو آپ کیا کرو گے اس کو ایک کھونٹے سے اس کو تو مطلب ادھر ٹکا رہے تو کوئی چیز جو آدمی جس جس کے ساتھ دل کو یا دل کے ساتھ جس کو باندھ کے رکھے گرہ لگا اچھے سے مضبوط اسے بولتا نا آدمی میری بات گانٹھ مار کے سنو گانٹ لگا لو میری بات کو گرہ لگا کے سن لو کہتا نا آدمی کا تو ایک آدمی جو ہے مطلب کسی چیز کو پختگی کے ساتھ کہتا ہے اس پر اپنے دل کو جمع لیتا ہے اپنے دل کو اس کے ساتھ باندھ کے رکھتا ہے اس سے جدا ہونے نہیں دیتا بھاگنے نہیں دیتا جس کے اوپر آدمی مضبوط یقین رکھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو عام باتیں جن کو آدمی مان لیتا ہے یا اس طرح کی چیزیں روزانہ چلتی رہتی ہے کوئی آدمی بتاعت, میرا عقیدہ ہے کہ سوا نو بجے ہے ایسا بولتا ہے آدمی مطلب یہ دین کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے نہیں یہ دنیا میں معاملہ تھا ایسی چیزوں میں عقیدے کا لفظ آتا ہے یا میرا عقیدہ ہے بارش ہوگی بولتا ہے آدمی نہیں بولتا ہے تو دینی معاملات میں پختہ یقین کے ساتھ جو چیز آدمی تسلیم کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں عقیدہ کہتے ہیں عقیدہ صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے دونوں بھی ہوتا ہے غلط ہو سکتا ہے عقیدہ ہو سکتا ہے عقیدہ غلط ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی گردن رک گئی ہو سکتا ہے نا عقیدہ غلط اب زیادہ لوگ صحیح بول رہے ہیں سوال کے اوپر ڈیپینڈ ہے عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے عقیدہ غلط کیوں ہو سکتا ہے کیا آدمی کے لیے ممکن ہے کہ کسی چیز کو جانے بغیر اس کو مانے کیسا پوسبل یعنی ایک چیز میں مانتا ہوں لیکن جانتا نہیں ہوں ایسا ہے <سطور> ایسی کون سی چیز ہے بتائیے <سطور> <سطور> تو بتائیے ایک آدمی جس چیز کو مانتا ہے اس کے بارے میں تفصیل علم ہو سکتا ہے اس کو نہیں ہو لیکن اس کو جانتا ہی نہیں اور مانتا ایسا ہوتا ایسا نہیں ہوتا ہے ایک آدمی کسی چیز کو جانتا ہے پھر اس کو مانتا ہے تو جو علم اس کا ہے اگر وہ صحیح ہوگا تو اس کا عقیدہ بھی کیا ہوگا صحیح ہوگا اور اگر علم اس کا غلط ہوگا تو عقیدہ بھی کیا ہوگا غلط یا صحیح علم اور صحیح عقیدہ اس کی ایک مثال دیجئے صحیح علم ہے اس کا صحیح عقیدہ ہے. کیا مطلب ہے؟ کوئی مثال ایسی چیز کہ آدمی جانتا ہے اور مانتا ہے اور یہ صحیح عقیدہ ہے ایسی کیا چیز ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ عرش پر ہے اب اس میں اختلاف ہو سکتا نہیں اللہ ایک ہے میں اختلاف مسلمانوں میں ایک ہے کوئی بولتا نہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے ایسا کوئی بولا آج تک اللہ ایک ہے اس میں کوئی اختلاف تو علم بھی صحیح ہے اور یہ عقیدہ اس کے مطابق اگر کوئی بنایا تو صحیح ہے کہ غلط ہے صحیح ایسی مثال دیجئے کہ अकैदा गलत और इल्म भी गलत ऐसी मिसाल दीजिए जो बहुत आसानी से मालूम पड़ता गलत यह अभी बहस में जाएंगे हम एकदम सिंपल हां वही हो गया वो दूसरा आसान मिसाल जो हर आदमी समझ सकता है कोई है परी है चांद में परियां صحیح ہے بچوں کا آخر اسکول سے خراب ہونا شروع ہوتا ہے اما باجی کہتی چاند میں پریتی تو بعد میں وہ پریوں کے پیچھے بھاگنے والا ہوتا ہے پریوں کا وجود ہے قرآن و سنت میں ہے بولے ہے نا وجود کتاب میں لکھے ہوئے ہیں نا دیکھو تو پریوں کا کوئی وجود اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی ہور کو پری کے ساتھ مکس اپ نہیں کرے پر دنیا میں بولتے ہیں لوگ رہتی ہیں اور جنت کی ہوتی ہے دنیا میں ہوتی کیا دنیا میں ہو نہیں ہوتی ہے اور جنت میں لیکن پریوں کے بارے میں کیا عقیدہ لوگوں کا بچوں کو بھی بتاتے ہیں پری ہے بہت سارے لوگ جنت نکالنے والے ہوتے ہیں کو پری دکھری بچوں کو بولتے پری دکھری کیا بولتا ہاں پری تو پریوں کا وجود نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں بھوت بھوت کا وجود ہے بھوت کس کو بولتے ہیں جو مر گیا وہ آتا ہے واپس تو کیا بھوت ہوتا ہے تو یہ سارے کیا ہیں غلط عقیدے بلی اگر راستہ کراس کی بیچاری غریب قسم کی بلی ایک دم تو کام بگڑتا کہ نہیں بگڑتا بگڑتا تو یہ کیا ہے صحیح عقیدہ ہے نا یہ بلی والا عقیدہ ہے یہ غلط عقیدہ ہے کہ بلی کے جانے سے سامنے سے کام بگڑ جاتا ہے یا کوئی آدمی جا رہا ہے سردیوں کا موسم ہے گھر والوں کو زکام ہو گیا ہے باہر جانے کی کوشش کرتا پیچھے سے کوئی چھینکتا ہے پھر رک جاتا ہو کیونکہ پیچھے سے کوئی آواز دے یا چھینکے تو کیا ہوتا ہے کام بگڑتا کہ نہیں بگڑتا بگڑتا ہے نہیں بگڑتا تو اس طرح کی جتنی چیزیں یہ ہی کیا ہے غلط عقیدہ ہے کہاں سے آتا غلط عقیدہ کیوں ایک آدمی کا کی جہال صحیح नहीं. علم کا نہ ہونا سمجھ میں آئی بات تو اب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم علم کی اہمیت پہلے کیوں لیے اس لیے کہ دین میں عقیدہ سب سے اہم ہے لیکن عقیدہ بگڑنے کا وجہ اس, کی اس کا سبب کیا ہوتا ہے آدمی کا علم غلط ہوتا ہے کیونکہ عقیدے کا مطلب ہے کسی چیز کو یقین کے ساتھ ماننا تو آدمی کسی چیز کو مانتا ہے تو کسی کوئی چیز اس کے سامنے آتی ہے پڑھنے میں, سننے میں دیکھنے میں یا سوچنے میں, سوچنے میں. تو اب ان چیزوں کے بارے میں گاڑی پہ یا پیدل بھی بیل گاڑی پہ بلّی سامنے سے گئی, گئی ہوں گی گرا ہوگا دوسری بار بھی ایسا ہوا ہوگا وہ لوگ بلّی سامنے جاتی تو کچھ تو ایسا ہوتا ہے اس نے مشہور کر دیا ہوگا لوگوں میں چلتے, چلتے بار, چل گئی ہوگی تو بعض اوقات آدمی کا اپنا ایکسپیرئنس ہوتا ہے جس سے وہ عقیدہ بنا لیتا ہے جب بھی میں یہ راستے سے گیا نا میرا کام ہوتا ہے جب بھی میں ایسا کیا نا میرا کام نہیں ہوتا بعض اوقات تجربے کی وجہ سے بھی لوگ عقیدہ بنا لیتے ہیں تو جو غلط علم ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا آتا ہے غلط عقیدہ اس لیے ہم جو آج بولتے ہیں کہ سب سے پہلا کام یہ ہے یہ علم کو صحیح کیا جائے یہ صحیح بات ہے کہ غلط ہے کیونکہ عقیدہ صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا صحیح ہونا چاہیے اور علم کون سا ہے جو سب مانتے کہ صحیح ہے قرآن اور سنت کا علم یہ علم صحیح کیوں ہے تو اللہ کی طرف سے علم جو ہو اس میں غلطی نہیں ہوتی ہے کیا اور انسان کے علم میں ہو سکتا انسان کے علم میں غلطی ہو سکتی ہے تو ہم کو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی اتباع کرنا ہے نہ کہ کوئی آدمی کوئی بات بتا رہا میرے سمجھ میں آتا ہے میں بولتا ہوں ایسا اس کی اتباع ہم کو نہیں کرنا ہے ہاں اگر یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو تو اس کو ہم تسلیم کریں گے نہیں تو نہیں تو ایک بات ہم لوگوں نے سمجھی دو باتیں سمجھ میں آئی کیا, کیا? نمبر ایک عقیدے کے لفظ کے معنی کیا ہے گانٹ گرہ ناٹ جس کو بولیں گے ہم ناٹ کون سا کیوالا تو ہم اپنے دل کو جس چیز سے باندھ کے رکھتے ہیں یعنی پکا یقین رکھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں عقیدہ اور عقیدے میں صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط تو نجات کون سے عقیدے پہ صحیح کہ غلط صحیح عقیدے پہ نجات ہے صحیح عقیدے پہ نجات سے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے صحیح علم حاصل کرنا پڑے گا کون سا علم ہاں سن اب ایک سوال ہے کیا عقیدہ لینے کے لیے عقل ذریعہ ہے عقل عقل عقیدے سے یعنی عقیدہ جو لینا ہے اس میں عقل کا دخل ہے کہ کی نہیں کیسا <سؤال> ہے وہ علم <سؤال> سمجھنے کے لیے کوئی آدمی بولے کہ میری عقل میں بات آتی کہ یہ صحیح ہے تو کیا عقل معیار ہے اس کو یاد رکھیے بہت سارے بولتے عقل نہیں کچھ لوگ بولتے عقل ہاں ان دونوں میں افراد اور تفریح ہوتی اس کو سمجھ لی اچھی سے کیونکہ اکثر عقیدے کی گمراہیاں عقل کے راستے سے آتی ہیں بول جانے کا اپنے کو بادشاہ کے پاس تو کون کس کے ذریعے سے جاتے وزیر کے ذریعے سے عقل میں آتی نہ نا ان کو کیسا نہیں سمجھتا معلوم کنویں میں سے پانی نکال دے تو کیسا نکالتے وسیلہ ہیں دنیا میں وسیلہ ہیں تو عقل میں بات آتی کہ نہیں آتی عقل میں آتی اب آپ بتائیے عقیدہ اور عقل میں کیا ریلیشن ہے کہ نہیں ہے نا کیا ریلیشن ہے عقل سمجھنے کے لیے عقیدہ چاہیے نا ہاں عقیدہ سمجھنے کے لیے عقل ہونا چاہیے لیے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور اس کو عقیدہ قبول کرنے کا حکم دیا ہے صحیح چیزیں ماننے کا حکم دیا لیکن کیا عقل کی حیثیت ترازو کی ہے کہ جیسے مثلا کوئی آدمی یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آگے کا دور ہمارے لیے ہے اقلیان بھائی میری عقل میں بیٹھے گا تو مانو تو نہیں مانتا ہوں. یہ آیت اپنی عقل میں نہیں بیٹھتی یہ حدیث اپنی عقل میں نہیں بیٹھتی تو کیا عقل ترازو شریف ہے قرآن و سنت کے جانچنے کے لیے کیا عقل ترازو اور معیار ہے کہ کسی کی عقل میں آئے تو مانے گا نہیں تو نہیں مانے گا کیا ایسا عقل کا معاملہ ہے نہیں <coughs> پھر عقل کیسا ہے عقل سمجھنے کے لیے ذریعہ ایک جیسے دیکھنے کے لیے کیا ہے انسان کے پاس آنکھ ہے ویسے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کیا ہے عقل ہے کیا عقل میں کمی ہو سکتی ہے عقل کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا ایسا ہو سکتا ہے ایک چیز بیٹے کو سمجھ میں نہیں آ رہی باپ کو دونوں کے پاس عقل ہے کہ نہیں ہے اور ایک باپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ماں کو سمجھ میں آ رہی یا الٹا بھی ہو سکتا ہے ماں کو سمجھ میں نہیں آ رہی باپ کو سمجھ میں آ رہی تو ایسا ایک انسان کو ایک بات سمجھ میں آ سکتی ہے ایک دوسرے انسان کو بات سمجھ میں اگر اس کو ہم نے جج بنا دیا ترازو بنا دیا ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ کوئی بولے گا میرے کو نہیں سمجھ رہا کوئی بولے گا میرے کو سمجھ رہا ہے تو کچھ غلط باتیں کم علم لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں گی اور کچھ صحیح باتیں کم علم والوں کو سمجھ میں نہیں بھی آئے گی تو کیا سمجھ میں آنے سے غلط چیز صحیح ہو جاتی ہے اور نہیں سمجھنے میں آنے سے صحیح چیز غلط ہو جاتی ہے سمجھ میں آئی بات یہ تو عقیدے کے سلسلے میں ایک بہت بڑا فتنہ اور غلط فہمی ہوتی ہے کہ عقیدے کے لیے عقل ترازو ہے کیا یہ صحیح بات ہے عقل کا استعمال کرنا ہے عقیدے کو سمجھنے کے لیے لیکن عقل کی بنیاد پر قبول اور رد ہم کر سکتے ہیں نہیں دلیل کی بنیاد پر بات کو قبول اور رد کیا جائے گا کون سی دلیل کتاب و سنت کی کتاب و, و سنت کی سمجھ میں آئی بات بہت امپورٹنٹ چیز ہے چلیے ہم اس درس میں دیکھیں گے کہ عقیدے کی یا جس کو دوسرے الفاظ میں ہم ایمان کہتے ہیں ایمان کے ڈکشنری میں میننگ کیا ہے ڈکشنری کس کو بولتے معلوم نا بالکل ڈکشنری ڈکشنری اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ہر لفظ کا مطلب لکھا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں ڈکشنری اس کو لغت بھی کہتے ہیں شبدارتھ کیا بولتے ہیں اس کو ہے نا شبد کوش डिक्शनरी बोलते हैं, उसमें आप ईमान के माना क्या है या उसको हम शॉर्ट में और क्या बोलेंगे सही बात किसी की बात पर ईमान लाने को ईमान लाना बोलते ना बहुत सारे लोग इस तरह से समझाते अरे भुण भुण फिर वो आप ईमान आया ना تصدیق الجازم تصدیق سچ ماننا جازم کیوں جازم پکا مضبوط پختہ کسی کی بات کو سچا ماننا لیکن یہ سچا ماننا کیسا ہونا چاہیے کوئی آدمی ایسا بولے ایسا ہے کیا دیکھتے ہیں مطلب کوئی پکا نہیں مطلب اس, کن... اس میں پکا نہیں ہو تو کیا ایمان بن گیا پکا ماننا اس کو کیا بولیں گے ایمان کسی چیز کی بات کو سچ تسلیم کر لینا لیکن وہ سچ تسلیم کرنا کیسا ہونا چاہیے شک رات وہ ایمان بنے گا شک نہیں پختہ یقین کے ساتھ کسی چیز کو تسلیم کرنا اس کو کیا کہتے ہیں ایمان کہتے ٹھیک ہے لیکن شرعی اعتبار سے اس کے ساتھ قبول بھی ہونا ضروری ہے صرف کسی چیز کو عقل ہاں صحیح ہے یہ ایمان نہیں بنتا ہے اس کو دل میں قبول کرنا بھی ضروری ہے اگر قبول نہیں کرتا ہے جیسے مثلاً کسی کو آپ نے سمجھا اس کو سمجھ لیجیے اچھے سے ایمان پہ نجات ہے نا ایمان والا جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا ایمان والا جنت میں جائے گا اب کوئی آدمی ہے آپ نے اس کو سمجھایا اچھے سے اسلام حق ہے قرآن سنت میں جو باتیں آپ نے اچھے سے سمجھائی اس کی عقل میں آگئی گئی پوری بات بالکل صحیح اور دل بول رہا ہے یہ صحیح بات ہے لیکن وہ قبول نہیں کر رہا ہے اسلام کو قبول نہیں کر رہا ہے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا ہے کیا وہ جنت میں جائے گا لیکن اندر اس کا کیا بول رہا ہے یہ صحیح ہے بالکل تو تصدیق کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اندر سے تو بول رہا ہے اس کی بالکل صحیح ہے لیکن وہ اس کو قبول کر رہا ہے ایکسپٹ جب تک کہ نہیں کرے گا ایمان نفع نہیں دیتا تو قبول تصدیق کے ساتھ قبول ہونا ضروری ہے کیا ابو طالب نے اپنی زندگی میں کبھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں یعنی ابو طالب کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے بالکل دنیا کے معاملے میں یا اللہ کے معاملے میں ہاں؟ ہر معاملے میں ابو طالب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کہ یہ جھوڑ بول رہے ہیں یہ غلط ہے ایسا کبھی کہا تو پھر ابو طالب جنت, جنت میں جائیں گے کہ نہیں کیوں سمجھ میں آئے مطلب ایک چیز ایک انسان کی عقل کہہ رہے ہوئے صحیح اس کا دل بول رہا ہے صحیح ہے یہ لیکن اگر وہ قبول نہیں کرتا ہے تو وہ کیا مومن ہوگا اس بات کو یاد رکھے جب تک کہ آدمی قبول نہیں کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پر یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا نہ ہو کما یارف نہ رفون ہو آپ اس میں نہیں ہے یہ کم یارفو نہ ابنا اہم یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یارفون ہوں یا رفون ارافا پہچان نہ ہو اس کو یعنی ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچانتے ہیں کما ویسے ہی جیسے یا وہ پہچانتے ہیں ابنا بیٹے اولاد ہم ان کے اپنے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا پکا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں آدمی اپنے اولاد کو پہچاننے میں غلطی کرتا کس کا بیٹا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا ہوتا ارے یہ تو میرا بچہ ہے ایسا ہوتا کبھی آدمی دور سے بھی دیکھے تو میرا بیٹا ہے برابر پہچانتا ہے یعنی پہچاننے میں کنفیوژن ہوتا ہے اپنی اولاد کے دوسرے کے بارے میں کس کا بیٹا ہے پوچھ سکتا اس کو اپنے بیٹے کو پوچھے گا کبھی نہیں پوچھے گا آدمی ایک آدمی اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا ہے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں پکا ویسی محمد صلی اللہ وسلم کو بھی وہ پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں لیکن کیا وہ اس پہچان سے کیونکہ اندر سمجھ میں آتا نا کہ ہیں اللہ کے رسول کیا وہ مومن ہو گئے کیا ضروری تھا ان کے لیے اس کو یاد رکھیں گے یہ بہت اہم چیزیں جو عام دروس میں آتی ہیں نہیں آتی یہ بنیادی باتیں جن کو جاننا ضروری ہے تو ایک چیز معلوم ہوئی کہ تصدیق جازم کو کیا کہتے ہیں ایمان لیکن وہ کہاں ہے ڈکشنری میں ڈکشنری میں ہے اسلام میں ہے کہ کیا ہے تو اسلام ڈکشنری کا پابند ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے اسلام ڈکشنری کا پابند نہیں ہے ڈکشنری میں کوئی چیز ہوتی ہے لیکن اسلام میں اس چیز کا ایک الگ استعمال ہوتا ہے اس کے مطابق وہ بات مانی جاتی مثلاً अरबी जबान में सजद इसका क्या मतलब है गिरना तो कोई आदमी गिर गया पाओ फिसल बोलो छद्दा कर रहा उठाओ मत करेंगे ऐसा उठा उठाओ उसके पीछा गिर गया तो कोई बड़े मिया गिर गए तो ये नहीं बोलेंगे सदे में है सद्य में बोलेंगे अरे आओ मेरी हड्डी टूटी सदे में जल्दी उठाओ दवागा नहीं ले जाओ कुछ को तो गिरना के माना क्या है جدا کیا کوئی عربی زبان میں رکو یا رکا رکو کی کیا مانا ہے جھکنا جھکنا تو کوئی آدمی اگر یوگا کر رہا ہو ایکسرسائز کر رہا ہو یا اس کے پیسے ٹیبل کے نیچے ہیں دیکھنے کے لیے جھکا ہے کہاں گئے میرے پیسے میرا بیگ کہاں گیا روکو کر رہا ہے تو رکو جھکنا یا دائیں جھک گیا تو رکو کہیں گے اس کو رکو کی خاص کے ساتھ گرنا جیسے آدمی آگے کی طرف گرے ہاتھوں کو ٹیک کر گٹنے ٹیک کر ناک زمین پر ٹکائے ادب کے ساتھ جائے زمین پر گرے اس طرح سے اس کو کیا کہتے ہیں سجدا یہ گرنا الگ ہے یا ہر گرنا سدا ہوتا ہے ہر گرنا سدا نہیں ہوتا ہے یا جھکنا ہے آگے کی طرف جھکے سر کمر پیٹ سب ایک لیول پہ ہو ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور اس طرح سے جھکے اس کیفیت کو کیا بولتے ہیں یہ رکو ہے ہر جھکنا رکو ہوگا نہیں ہوگا تو کچھ چیزیں ڈکشنری میں ایک میننگ ہوتا ہے لیکن اسلام اس میں ایڈیشنل چیزیں اس کی خاص کیفیت کے ساتھ اس کے معنی رکھتا ہے تو وہ چیز اسلام کی الگ مانی جائے گی اور ڈکشنری کی الگ مانی جائے گی اس میں قریب میننگ وہ ہوتا ہے لیکن ڈکشنری میں آزاد ہوتا ہے اور اسلام میں کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ایک پابندی اس کے ساتھ ہوتی ہے اس کے خاص معنی ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھیے تو اس طرح سے ایمان صرف تصدیق جاظم کو کہتے ہیں وہ انفا بما و لکنہ کے بھائیوں نے کیا کہا یوسف علیہ السلام کو جھوٹے طور پر انہوں نے کنویں میں ڈال کے ان کے کپڑے خون میں بھیگو کے لائے اور کہا بھیڑیا کھا گیا سچتا کہ جھوٹتا ہے جھوٹتا اچھا باپ سے آ کے کیا بولنے لگے وما انت منی آپ ہماری بات پر ایمان نہیں لاؤ گے ہماری بات پر یقین نہیں کرو گے وَلَوْ چاہے ہم کتنا ہی سچ بولے ہم سچ بول رہے ہیں تم کو یقین نہیں آتا ہمارے پاس لیکن سچ بول رہے ہیں ہم پر. تو یہ کیا ہے جھوٹے تھے جھوٹ بولنے والے تھے جھوٹ بولا انہوں نے لیکن کیا کہا باپ سے سب بول رہے تم معلوم ہے ہم کو یقین نہیں کرنے والے تو یہ مؤمن لنا یہ کیا ہے صدق تسلیم کرنا اس کو کیا کہتے ہیں تو یہ ڈکشنری کے اعتبار سے لیکن وہ کوئی دین کا مسئلہ تھا ڈیلی مسئلہ تھا وہ بھائی کو کنویں میں گر گیا بیڑیا اس کو لے گیا یعنی میں انہوں نے ڈالا تھا تو یہ سب جھوٹ پر یقین کرنے کے اعتبار سے یہ لفظ یہاں پر آیا ہے تو مؤمن کسی کی سچائی کو تسلیم کر لینے کے معنی میں ڈکشنری میں آتا ہے سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے دین میں نجات کے لیے ایمان اور عمل دونوں ضروری ہیں صحیح ہے ایمان کی مثال دیجئے اور عمل کی مثال دیجئے نماز پڑھنا ایمان ہے نا عمل ہے اور آخرت کو ماننا نماز کتنی مرتبہ ہے دن میں اور آکرت کو ماننا کتنی بار ہے ایک بار ہے نا دن میں ایک بار کم سے کم مان لے باقی نہیں بھی مانا تو چل ایسا ہے کتنے گھنٹے پہ ایمان آکرت فرض ہے دن میں ہر وقت یعنی کوئی ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں آکرت کو نہیں مانتا بھائی میں چھٹی کا ٹائم ہے تھوڑا یہ کر سکتے ایسا ایمان فرض ہے اس کے بعد نماز اوقات میں فرض ہے اس کے اوپر نماز ہر وقت فرض نہیں ہے اس کی وہ عمل سے تعلق رکھتا ہے یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے ایمان اور عمل میں دونوں اہم ہیں یا ایمان اہم ہے یا عمل اہم ہے کیا ہے دونوں اہم ہیں ایمان زیادہ اہم ہے یا عمل زیادہ اہم ہے ایمان اہم ہے یا عمل سمجھ میں فرق اہم کیا ہے دین میں ایمان اہم ہے کہ عمل اہم ہے دونوں یعنی اگر ایمان اہم ہے کوئی بولتا ہے کا مطلب یہ کہ امل کچھ اہم نہیں ہے نہیں بھی کرا تو چلتا ایسا ہے کائے کوئی اتنی شریف اللہ نے بھیجی ایمان بھی اہم ہے اور عمل بھی لیکن دونوں میں کیا اہم ہے زیادہ ایمان اہم ہے یا عمل ایمان تو ایمان اور عمل میں دونوں میں ایمان زیادہ اہم ہے عقیدہ زیادہ اہم ہے کیوں ایسا؟ اس کو ہم کو آج کے درس میں اور اس سے آگے آنے والے درسوں میں ہم کو دیکھنا ہے اس کی ایک دلیل آج دیکھیں گے کیونکہ ہم کو مشورہ بھی کرنا ہے ہمارا جو تیرہ کا اجتماع عید میلاد النبی کی تحقیق یہ مناتے ہم لوگ نبی سے ماپت ہے کہ نہیں ہم کو بہرحال اس کا مشورہ آگے آئے گا ایک دلیل ہم آج کے درس میں دیکھیں گے جو آپ کی کتاب میں پیج نمبر گیارہ پہ پہلی क्या है ایمان اور صالح امال کی اہمیت پہلا ایمان کا ذکر عمل, عمل صالح سے پہلے ہیں قرآن کریم میں چیزوں کی ترتیب کی اہمیت ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا ان صفا و مروت من شعائر اللہ صفا اور مرو اللہ کے شعائر علامات نشانیوں میں سے ہیں بڑی نشانیوں میں سے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کے احکام اللہ کی قدرت اللہ نے نبیوں کی تاریخ میں جو چیزیں کی وہ یاد آتی ہیں تو یہ شا میں سے اللہ کے جس سے دینی عمل جڑا ہوا ہے शायर ان کو کہتے ہیں جس سے کوئی دینی عمل جڑا ہوا ہے تو سفا اور مروا یہ دو کیا ہے پہاڑ کہاں ہے کہاں مکہ میں تو مکہ میں دو سفا اور مروا پہاڑ ہے تو ان حج میں کیا جاتا ہے کس کے بیچ میں کعبہ اور مدینہ کے بیچ میں سپا اور مروہ کے بیچ کیا کرتے ہیں صحیح کے معنی کیا ہے کوشش کرنا دوڑنا دوڑنا ان میں ترتیب کیا ہے پہلے کس کا نام لیا نمبر دو پہ مروہ تو جب صحیح شروع کرتے ہیں کہاں سے شروع کرتے ہیں کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح وہاں سے شروع کی لیکن آپ نے یہ کرتے ہوئے کہا آپ نے جملہ ایک کہا جو بہت اہم ہے اب د او بیما بد اللہ بحی. میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ ہمیں شروع کیا ہے یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دو پہاڑ ہیں یہاں سے وہاں جانا وہاں سے وہاں جانا ڈسٹینس میں فرق آنے والا ہے آپ پونا سے بمبئی گئے پر نہیں نیکسٹ ٹائم جلدی اپنے کو آنے کا تو بمبئی سے پونا جائیں چھوٹا ہو جاتا ایسا ہوتا डिस्टेंस سیم رہتا ہے چاہے یہاں سے وہاں جائیں وہاں سے یہاں جائے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا تو ترتیب کے اعتبار سے اللہ تعالی کا کچھ الفاظ کو پہلے اور کچھ بعد میں ذکر کرنا اس کی اہمیت کو بتاتا ہے اس کی ترتیب کو بتاتا ہے اور یہ سے زیادہ کون سمجھتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جن الفاظ میں قرآن کریم میں اب آپ دوسری جگہ دیکھیں کہ اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل کو ذکر کیا ہے کہ کی نہیں کیا ہے عام طور سے کوئی ایک مثال مثال کے طور پر ایسی صورت بتائیے جو عام طور سے بچوں کو بھی یاد ہے جس میں یہ دو بات آئی سوراس کیا ہے وہ صورت کون پڑھے گا اس کی آیتیں لوین امنو نمبر ایک وامل و سول ہاتھ کے سب خزارے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک آمار کی اور ایسی کوئی صورت آپ کو یاد ہے جس میں ایسا واپس آ رہا ہے تین ارے کیا ہے اس میں الینا امنو کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آپ دیکھتے رہیں آپ کو ملے گا اللہ نے ایمان اور نیک عمل ایمان اور نیک عمل کا ذکر کیا ہے تو بار بار اس ترتیب کو اللہ کا ذکر کرنا کیا بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک زیادہ اہم کیا ہے اور عمل اہم ہے کہ نہیں ہے کیسا معلوم پڑا بار بار ذکر ہو رہا ہے اس لیے اہم ہے معلوم پڑا لیکن نمبر ایک پہ ایمان کو رکھا نمبر دو پہ عمل سوالے کو رکھا اس سے معلوم پڑا ایمان کی اہمیت زیادہ ہے تو قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے ایمان اور عمل, ایمان اور عمل اسی ترتیب سے ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے مقابلے میں ایمان زیادہ اہم ہے عمل کے مقابلے میں ایمان زیادہ اہم ہے اس کی مثال سور البقرہ کی ایک آیت آیت, آیت نمبر 82 82 اللہ تعالی فرماتا ہے لوینا منر الحاط اولا اک اسابل جن فی ہا خالد نمبر ایک اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے رہے نمبر ایک نمبر دو الا اک اسحاب یہ لوگ جنت والے ہیں جنت میں جائیں گے نمبر تین فی ہا خالدون وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو ایمان و عمل ایمان و عمل کی بنیاد پر جنت میں دخول بھی ہے اور خلود بھی ہے داخل بھی ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے خلود کے معنی کیا ہے ہمیشہ رہنا خالی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو ایمان و عمل جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور جو جنت میں گیا وہ کون سی تاریخ کو نکلے گا وہاں سے ہمیشہ رہے گا جنت میں سے کسی کو نکالا جائے گا کچھ کام کو بھیجیں گے بات جنت میں ہمیشہ رہیں گے جنت والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے کہیں کبھی نکالے نہیں جائیں گے تو اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کریم میں کئی آیات میں اللہ تعالی نے عمل سے پہلے ایمان کا ذکر کیا جن میں سے ایک مثال سورہ کی ہے الاسر دوسری و و اور تیسری یہ ہے جس میں اللہ نے بتایا جنت میں جانے کے لیے ایمان بھی چاہیے اور نیک عمل بھی چاہیے اور جو ایمان و عمل کے ساتھ آئے گا وہ جنت میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا اس سے ان دونوں چیزوں کی اہمیت معلوم پڑتی ہے نمبر ایک نمبر دو دونوں میں ایمان کی اہمیت زیادہ ہے معلوم ہوتا ہے کیوں کیونکہ اللہ نے اس کو عمل سے پہلے ذکر کیا سمجھ میں آیا انشاءاللہ اللہ اس سے باقی جو ہے اگلے درس میں ہم دیکھیں گے